پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے مذکورہ امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرق و کافر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں میں شبہ کرو گے اور کن کن کی تقزیب کرو گے اور کہو گے کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ نہیں ہیں مذکورہ امور میں سے بعض تو ظاہری طور پر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور بعض اگرچہ اللہ کا گزشتہ قوموں پر عذاب تھا لیکن چونکہ ان سے انسانوں کو عبرت و نصیحت ملتی ہے اسی لیے انہیں بھی نعمت کہا گیا ہے اور انہیں اس لیے بھی نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں سے انتقام لیا تھا اور انبیاء صالحین کی نصرت و تائید فرمائی تھی